تمام چیزوں جو سے. لوگ ایل سی کے ذریعے لوگوں کو مال ادھار پر دیتے ہیں ایل سی میں ایک پارٹی سے بینک سود لیتا ہے لیکن دوسری پارٹی سے نہیں لیتا ہے اس میں دونوں فریق سودی کہلائیں گے یا نہیں نہیں یہ تو جو مروجہ ایل سی کا نظام ہے تو وہ تو جائز نہیں میں تو پہلے کئی دفعہ کہہ چکا کہ نظریاتی کونسل نے پورا نظام بنا کر کے دیا حکومت اس کو کیوں نہیں اپناتی یہ سارا جو بینکنگ نظام ہے اس میں تو کوئی نظام بھی ایسا نہیں کہ جس کو ہم کہیں کہ صاحب یہ جائز کام